سب سے اعلیٰ مضمون اور اسی مضمون کو نے حتیٰ کے اتنا بڑا مدرسہ یہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں ماشاء حضرت کے نام ہی جو ہوا حضرت والا جی کی نسبت سے اور حضرت والا کی محبت میں لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی تو لیکن حضرت اعلیٰ منت الحالیہ نے یہ سب خدمت اپنے صاحب زادے ساحتا اپنے صاحب زادے حضرت مولانا مدرسا دعوت اور کارکوں کے سکون کی یہ خدمت مدرسے اور خود حضرت نے فرمایا کہ میں میرا تو ایک ہی مضمون ہوں اللہ کی محبت سیکھنا اور اللہ کی محبت کو سیکھنا جتنے علمیت ہیں درسیات ہیں کتابیں ہیںوم ہیں قرآن پاک کے ہوں یا حجیز پاک کے ہوں مقصود ان کا کیا ہے اللہ کی رضا اللہ کی خوشنوجی اللہ کی محبت قیامت میں وہاں کسی انسان کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتابیں کتنی پڑھی تھی کون کون سی کتابیں یادیں آپ کو کون کون سے فائدے یاد ہیں آپ کو گرامر عرضی کی کہ نہیں فلانچ یاد رہے کہ نہیں تاریخ جانیا ہو کہ نہیں تاریخ یعنی گزشتہ لوگوں کے واقعات حالات اور کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا یہ کوئی سوال اس قسم کا نہیں کیا جائے یہ علمیت قرآن پاک کے ہوں سیات کے ہوں یہ حاصل مبارکہ ہوں ان سب کا حاصل اور مقصود اللہ کی خوشبو حاصل کر اللہ کی رضا جوئی اللہ کو راضی کرنا ہے اگر یہی حاصل نہ ہوا تو یہ سب علوم اور یہ سب دفسیات یہ سب دھڑے جائیں گے ان کو کچھ قیمت نہیں ملے گی اگر اللہ کو حاصل نہ کیا لیکن اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اگر اس لیے حاصل کرتا ہے کہ مجھ کو کہیں امامت مل جائے اور کوئی کام میں مجھے ملتا نہیں پڑھا لکھا میں ہوں نہیں اور حالت بھی ٹھیک نہیں ہے جسم کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے چلو لوگ مدد سے چلتے ہیں وہاں سنا ہے کہ کھانا وانا مل جاتا ہے رہائش بھی ہو جاتی ہے اور جو ہے کچھ میٹنگ سرٹیفکیٹ لے لیں گے تو امامت مل جائے گی کہیں یا کم وہ نہ صحیح تو موضوع نہیں مل جائے گی آسان دہ کریں گے تو یہ جو ہے یہ غیر اللہ ہے علم حاصل کرنے میں چاہے حادثہ قوی ہو چاہے کمزور ہو جسم لاز ہو قوی ہو کچھ بھی ہو مخصوص ہونا چاہیے اللہ کی نظر اللہ کو خوش کرنا اگر کی دینی ہے تو نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ خوش ہو جائے تب تو ایک کام کی بات ہے تب یہ سارے درجیات اور علمیات سب کام کے سب کام کے ہیں،, ہیں جب انسان گھر سے نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنری کے واسطے تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں چاہے وہ بچہ ہو کہ بوڑھا ہو علم دین جو شخص حاصل اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے نکلے گا فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اکرام کے لیے یہ اتنا بڑا اتنی بڑی ذات کی خوشخوشی کے لیے گھر سے ہے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا حکم دیا تو میں اس پر عمل کر کے ان کو راضی علم حاصل کر کے راضی نہیں ہوں گے وہ علم پر جب تک عمل نہ ہوگا وہ راضی نہیں ہوں گے تو یہ ہے اللہ کی محبت کی قیمت ہے کہ تمام علوم عرون سے بھی بڑھ کر یہ محبت کا مضمون اس سے بھی بڑا ہے کہیں گے آپ عجیب بات کریں کبھی سنن اتنے بڑے بڑے مدد سے قابل اساتذہ یہ سب پال و لا پال سب ہو رہا ہے یا یہ مقصد نہیں کہ اللہ یہ بے فائدہ ہے بتا دیا کہ اس کا فائدہ جب ہے جب اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو حاصل کیا جائے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی تو سب حاصل ہوتے ہیں درسیات بھی کام کے بن گئے اور اگر خوش نویت کی نیت نہ کی وہ خوش نہ ہوئے کسی کو خوش تو ہو ہی جاتے ہیں اپنے کرم سے خوش ہو ہی جاتے ہیں جب تک کہ کوئی جان بوجھ کر کسی بہ اللہ میں ملوث نہ ہو اور ان کی ناراضگی کے باتوں سے بچنے کا پھر گلیز کو خیالی نہ ہو اہتمامی نہ ہو دل میں ظالم کے ندامت تک نہ ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو پھر ایسے شخص سے ہی کوشش تو کرتا رہے پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں اپنے کشنوں کی عطا فرما دیتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کا جو مضمون ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے میں نے آپ سے یہ پتا تھا آپ نے جو مجھ سے پوچھا کہ تم نے رضت والا سی کتابیں پڑھی ہوں تو عزت والا اللہ اپنے اوائد نے تو کتابیں بھی دیتے تھے عربی حضرت کی کتاب بھی ہے ترسیل الناخ کے نام سے انتہائی آسان حضرت نے اس کو کر دیا عربی زبان کو سمجھنا اور بڑے بڑے علماء ازر کے شاگرد رہے عربی زبان میں اسی طرح بخاری شریف اور دوسری کتابیں آرگی سے مبارکہ کی بھی حضرت والے نے پڑھائی ہے لیکن ہم وہ زمانے میں نہیں تھے پھر اس کے بعد حضرت والا نے یہ مدرسہ وہ مدرسہ گلشن والا پھر وہ یہاں شفٹ ہو گیا یہ سب اپنے ساحد والے حضرت والانہ مدرسہ کام کرتا ان کو خود, کر دیا اور خود اللہ کی محبت میں ساری دنیا میں اللہ تعالی نے حضرت کو گرایا تو حضرت والا کی یہی ایک مضمون تھا کہ اسی حضرت والا کے کسی بیان میں کسی مجلس میں کسی ایک موقع پر کبھی بھی آپ مدرسے کے چندے کی کوئی بات نہیں سنی چندے کی کیا مدرسے کی بھی کوئی بات اشارہ بھی حضرت نہیں کروانی تھی کہ میرا کوئی مدرسہ بھی کیا اللہ کی محبت کی قیمت ہے کاش کہ ہم لوگ اس کی قیمت کو سمجھتے لیں گے محبت تو یہ دل بڑی چیز ہے کیا کم ہے کہ اس کی حسرت میں حسرت بھی اگر مل جائے کہ کاش اللہ کی محبت ہم کو بھی حاصل ہے یہ حسرت بھی ہم نے کام کیے اللہ کی محبت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی حسرت بھی کام کی محبت تو دہلی بڑی چیز ہے کہ کی کیا کم ہے کہ اس کی حسرت ملے اور تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے ہمیں دو جہاز سے برابر تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے ہمیں دو جہاز سے برابر یہ اللہ کی محبت کا غم کل ہی میں وہاں یہی بات بیان کیا کہ یہ غم جو ہے بالے لوگ غم کے نام سے ڈر جاتے ہیں آپ نے سنا کر کا بیان آپ کیوں نہیں سنتے سننا چاہیے اور خیر بات مجبوری بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو میں کیا بات کہہ رہا تھا غم سے لوگ ڈل جاتے ہیں ارے نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے پہلے ہی اتنے گاؤں ابھی بچوں کا غم بیوی بچوں کا غم کہاں سے کھائیں گے کیسے پالیں گے شادی کیسے ہوگی فلاں خرچہ کیسے پورا ہوگا کوالنٹائن بھی ہیں یہ بھی ہیں بنا دکھ بلا بیماری آئے نہیں غم مزید غم کی کوئی گنجائش نہیں لوگ غم کا نام سنتے ہیں اتنے غم پہلے ہی اب مزید غم کی بات کر رہے ہیں بابو یہ غم جو ہے یہ اللہ کی محبت کا غم یہ عجیب غم ہے اس کی دو خاص صفت یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی محبت کا غم لذیذ ہوتا ہے لذیذ اور دوسری شفت یہ ہے کہ جس کو حاصل ہو جاتا ہے اس کو عزیز بھی ہو جاتا ہے <laughs> لذیذ بھی ہے اور اس کو عزیز بھی ہو جاتا ہے جب کوئی لذیذ چیز حاصل ہوتی ہے آدمی اس کو کان چھوڑنا چاہتا ہے بتائی کوئی ہونا چاہتا ہے لذیذ چیز کو یہ ایسی لذیذ چیز ہے اللہ کی محبت کے کام نام اگرچہ اس کا غم ہے نام اگرچہ اس کا حسرت ہے مگر کام اس کا بڑا لذیذ ہے حاصل اس کا بڑا لذیذ ہے یہ غم جو ہے اس سے بڑا فائدہ کیا ہوا یہ سب سے بڑا فائدہ تو ہمیشہ یہی ہے کہ اس غم کو اٹھانے سے مالک کے دو جہاں خوش ہو جاتے ہیں خالے خوشی خوش ہو جاتے خالی غم خوش ہو جاتا ہے سب سے بڑا اس سے بڑا کیا فائدہ ہوگا بلا بتائیے وہ جس سے راضی ہوں گے اسی کو تو جنت دیں گے اور جس سے راضی نہ ہوں گے اس کا ٹھکانا پھر دوسرا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت تو ان کی رضا تو سب کچھ ہے ان کی رضا ہی نہ ہو تو جنت میں ہی ہم جو حضرت میں فرمایا ہے. نہ ہو تو, تو ہوں جنت میں بھی ہوں میں ناری یعنی جنت بھی آپ کے بغیر ہم کیا ریڈی کریں گے آپ ہی نہ ہو تو جنت ہے اللہ خدا کی قسم جنت اللہ کے بغیر بالکل دو ہختی پر ہیں دو <تصفح> اللہ کی محبت کا ذرہ بھی حاصل نہیں کیا جس کو ذرہ بھی حاصل نہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے گا کیونکہ کیا جنت میں کی نعمتیں ہیں بورے ہیں باغات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم خواہش کرو گے وہ سب ملے گا اس نا یہ دھوئی ہے کہ اس میں نہریں ہیں دودھ کی نہریں ہیں پانی کی نہریں ہیں شفا پانی کی اور شہد کی نہریں ہیں باغات ہیں ہو ہیں اور پھل وغیرہ ہیں بس اس کے بعد اب کیا کریں یہ نہیں ہے وہاں اب کیا کریں کا سوال ہی نہیں وہاں اتنی نعمتیں اور اتنی مشغولیات ہوں گی نہیں ہوگی نہیں ہوگی ابھی ایک نعمت اس سے ابھی پورے لوگ کندور ہو رہے ہیں ادھر دوسری نعمت کا خیال آیا دوسری نعمت ادھر تیسری نعمت کا خیال آیا تیسری نعمت لذت ہی لذت ہے غم کا نام ہی نہیں ہے وہاں پریشانی کا نام ہی نہیں ہے موت کا بھی نام موجود کچھ نہیں ہے جب اشر نشر ہو جائے گا اور جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دو دفی خدانہ حل دو میں چلے جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ مینڈا جو دمبے کی شکل کا ہوتا ہے مینڈا جانور اس کو بلائیں گے موت کو بلائیں گے اس مینڈے کی شکل موت کو پھر اس کو کروا اور فرمائیں گے کہ آج سے سب, سب کے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت والے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور تو ذائق ہمیشہ دو ذخی کو موت آئے گی نہ جنتی کو موت آئے گی جنتی ہمیشہ ہمیشہ مزے میں رہے گا دو ہمیشہ ہمیشہ دو میں رہے گا مگر کچھ عرصہ گناہ گار مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا مغت نہ ہوگی اس کے بعد ان کو آخرکار ایک نہ ایک دن جہنم سے خلاسی ہو جائے گی اس کے بعد جو کاخر ہیں مشرق ہیں ان کی کبھی بھی پرشست ہمیشہ ہمیشہ دو ذی نہیں تو یہ اللہ کی محبت جس نے جس کو حاصل ہو گئی یا اس کی لذت کا تھوڑا سا بھی اطراک اس کو ہو گیا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بغیر جنت بھی تو ہے نا حضرت ہمارے فرماتے تھے کہاں خالق اور کہاں مخلوق جنت تو مخلوق ہے نا بھائی اللہ نے بنائی ہے اللہ کی مخلوق ہے لیکن خالق خالق ہے اللہ کو کسی نے نہیں بنایا وہ خود اپنی ذات سے قائم ہے قائم قائم بھی ذاتی وہ اپنی ذات سے خود قائم ہے وہ حکم غیر عروب ساری کائنات کو سب خود قائم کیے ہوئے ہیں ان کی ذات سے ساری کائنات قائم ہے اور وہ خود کسی سے قائم نہیں وہ اپنی ذات سے خود قائم ہے تو کہاں خالق اور کہاں مخلوق خالق کا مخلوق سے مقابلہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ لا محدود سے بات کے مالک ہیں اور جن مخلوق جو بھی ہے وہ محتاط بھی ہے اور حاجد بھی ہے اور لا لامحدود بھی نہیں ہے جتنی ہر دونوں نے قائد کر دی وہ ہے تو یہ بات ہے اللہ کی محبت کی قیمت جو ہے وہ کائنات کی ہر شے سے اور تمام علوم سے بڑھ کر یہ مضمون ہے اور تمام علوم کا حاصل بھی نہیں ہے اس لیے رضا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دس و تدیس کا کام یہ بھی بہت قیمتی کام ہے اسی سے تو دین کرتا ہے سے مسائل ہے مسائل ہی سے نجات ہوگی فضائل سے نجات نہیں ہوگی نجات مسائل کے ہوگی اب ایک آدمی مسئلہ ہی نہیں جانتا کہ نماز سے پہلے وضور کرنا ہے اب نماز پڑھے جا رہا ہے فضر وزور کے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی تو اللہ کیسے راضی ہوں گے تو یہ کون بتاتا ہے یہ علما بتاتے ہیں رسے والے بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر کھال کے اوپر ایک بال کی سوکھا رہ گیا یا ایک بال برابر جگہ سوکھی رہ گئی جہاں جہاں وضو کرنا ہے پانی پہنچانا ہے وزو نہیں ہوگا یہ مسئلہ کون بتاتا ہے علما بتاتے ہیں مسئلہ معلوم ہو گیا تو عمل کیا اللہ رازی ہوئے ایسے ہی ساری زندگی کے مسائل مسائل سب وہ ہی کو بتاتے ہیں علم دین نہ ہو کتابیں نہ ہو تو اللہ کو کیسے راضی کریں گے لیکن مقصود اللہ کو راضی کرنا اور سب سے قیمتی چیز اللہ کی محبت ہے تو حضرت والا رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ مجمون ہے اللہ کی محبت سیکھنا اللہ کی محبت سکھانا نہ چندے مانگنا نہ کھالے مانگنا نہ سیٹوں کے رئیسوں کے پیچھے بھاگتے دوڑتے رہنا اور نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں اور یا مال والوں پر نظر بھی نہیں کرتے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے اس گمان کے بھی نہیں رہتے کہ یہ آیا ہے شیٹ صاحب رئیس شاید ہم کوئی دے رہے ہیں اس کار میں بھی نہیں اولیا کی شان بڑی ہم کہاں اللہ کی شان بڑی ہوتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفات میں سے غنی بھی ہے اللہ تعالیٰ کر جی تو, جی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی مستغنی کر دیتے جی وہ جی ان کی نظر صرف صرف اللہ پر رہتی جی اللہ کی اضاف اللہ کے پشکوں کی, اللہ کی اللہ ہے مدرسہ کھولنا فرض تھوڑی ہے تعلیم دین جو فرض کفایت ہے فرض کفائد فرض, فرض عین نہیں ہے لیکن اللہ کی محبت کا مضمون فضل کرنا علم دین حاصل کرنا فضل حفاظت ہے یعنی کچھ لوگ علم دین حاصل کر لیں جیسے علماء رہا ہوتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں اب ہم نے ضرورت پڑی کسی مسئلے کی ہم نے آج کل تو ٹیلی فون کا زمانہ ہے کھلے ہوئے ہیں کون کیا رہا مسئلہ معلوم ہو گیا کہ مجھے. ہمارے پاس فلاں فلاں اتنا اتنا مال ہے کتنی زکات بنتی ہے آپ کو خود کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے مسئلہ معلوم کر لیا ہے اس کے مطابق زکات دے دیا موٹے موٹے مسائل تو ضروری ہیں اس لیے اردو کے مسائل نماز کے مسائل رویات کے مسائل اور دوسرے مسائل یہ تو ضروری ہیں اور جائن ہیں اور مسلمان کے لیے ضروری ہے ورنہ اس کا عمل نا رہ جائے گا لیکن جو باریک مسائل ہیں ان کے لیے ہر شخص کو کتابیں پڑھنا اللہ تعالیٰ نے فرسٹ نہیں رکھا دیکھو کتنی آسانی ہے نا ورنہ اللہ کی شریعت اتنی بڑی اور اتنی قیمتی چیز ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پون مبارک بڑھایا اللہ نے گوارہ کیا اپنے اپنے سب سے پیارے اور محبوب کا کون بہانہ لیکن دیکھو کہ کتنی آسانی ہے یہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے اتنی بڑی قدرت والے ہیں لیکن انہوں نے ہر ہر انسان پر قرض نہیں کیا کہ ہماری شہریت کا پورا پورا ہونا ضروری ہے اور نہ جاتی ہوں پلنے کی فائدہ اور محبت کا مضمون جو انتہائی آسان ہے انتہائی آسان ہے اس کے لیے کوئی مجھے دوستوں کتابیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے گردان کرنے کی بھی ضرورت ہے گردانیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پیسہ خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے محبت ایک ایسا عمل ہے جس میں کمزور ترین آدمی مفل ترین آدمی توک ہے <تضحق> <متیم> <تضحق> کیسے کیسوغ کے بس ان کے پاس آنا جانا رکھے اور کچھ بھی تو نہیں کرنا بتائیے کچھ کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا اور اس پر انعام کیا ملا یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آجے ہوئے حضور ابد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے اب کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے پھر فرمایا کہ بھئی تم نے کیا تیاری کریں کی بھائی جو قیامت کا تمہیں شوق ہے مرنے کا شوق ہے تو کچھ ساتھ میں کمائی کوئی پوٹل ہے تمہارے تم... پاس جہاں کو خرچ کرنے جا رہے ہوں یا نہیں کہے کہ بھئی ہمارا ویزا کب ملے گا تو وہاں جانے کے لیے کچھ کرنسی مال مال جماعت کیا ہے اور کچھ انگریزی وغیرہ سیکھیے وہاں کی زبان سیکھیے جہاں جانا ہے کچھ تیاری ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کیسے جاؤ کیا کروں گی میں وہاں تو آپ صلی اللہ عبصل نے پوچھا کہ تم نے بھائی کیا تیاری کی ہے بتاؤ تو صحیح کیا مال کا ذخیرہ تم کے آخرے کی گرنسی تو آپ مارے تو کیا آپ نے جمع کیا ہے وہاں کے لیے کیا آپ کو اتنا شوق ہو رہا ہے کہ میں یہ مال وہاں خرچ کروں وہاں میں تو عرض کیا گیا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی کبھی احمد نہیں ہے کوئی بھی بڑا عمل نواخل نہیں اذکار نہیں تلاوت نہیں کمزور اعمال میں بالکل کمزوری ہے صرف فرائض واجبات سنت سے میں ادا کر لیتا ہوں جو ضروری ہے اور جس کے نہ کرنے پر گناہ ہے اللہ کی ناراضگی ہے تو غفظ وعید ہے یہ کام تو میں کر لیتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اعمال نہیں ہے بالکل صحیح سامان لیکن ایک چیز میرے پاس ہے کبیر اعمال کے مقابلے میں بڑے بڑے اعمال کے مقابلے کی تو نقی پاس کوئی کبیر عمل نہیں ہے لیکن کبیر اعمال کے مقابلے میں کیا کہ میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑے اعمال کے مقابلے میں کیا عمل پیش کیا جا ہے اللہ کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارے کے اشارے کی رانی سنو المرائے جس, جس سے محبت ہوگی انسان سیامت میں محبت کی فلم جہاں بڑے بڑے علوم نہیں ہو سکتے وہاں یہ محبت کام کی بڑے بڑے علوم کی جب کام کے ہیں یہی اصل آتا بڑے بڑے علوم جب کام کے ہیں جب ان کی محبت حاصل ہو جائے ان کی محبت ہی حاصل نہ ہو تو علوم بھی کسی کام نہیں آگے علوم کام نہیں آئیں کام آئیں گے ضرور نورن حالات نور ہوں گے ایک عام آدمی اللہ کی محبت حاصل کرے وہ نور ہوتا ہو جاتا ہے تو لوگوں کی صحبت سے ریترز کار کرنے سے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے سے گناہوں سے بچنے سے تو وہ نور ہو جاتا ہے لیکن ایک عالم اگر کسی اللہ والے سے دائر ہو جائے تعلق کر لے رکرت کا شروع کر دے اور اپنی اصلاح نس کرا لے تو عالم نور اعلیٰ نور ہو جاتا ہے یہ تھوڑی کہ علم کوئی کم ایسی چیز ہے بہت زبردست چیز ہے فضائل ہیں علم حاصل کر لیتے ہیں اس کی قیمت بھی بتا دیجیے اس کی قیمت دیکھو کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے تنگوں کے نیچے پر بچھاتے ہیں جو شخص اللہ کی خوشنوتی کے لیے علمی دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور جب تک وہ گھر سے باہر رہتا ہے اس وقت تک اس کو میدان جہاد کا تو سوال ملتا ہے اور اگر اس راستے میں اس کی موت آ گئی تو قیامت تک اس کے نام ہے عمال میں دیکھا جائے گا علم الدین حاصل کر ہے جس کام میں اسی کو تو کہتے ہیں اسی لیے بزرگوں نے ہمیں چلایا ہے کہ دیکھو گنا سے جلدی پورے فرما دیتے میرے اللہ علیہ کہ گناہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے سب سب یہی کہتے ہیں گناہ کہ بری چیز اللہ کو ناراض کرنا پورا ہے تو فرمایا کہ بری چیز کو جلد چھوڑنا چاہیے یا دیر سے چھوڑنا چاہیے یا جلدی چھوڑ دینا چاہیے اس کو جتنی جلدی چھوڑے گا سامان کی قیمت زندگی کے لمحات کی قیمت بڑھ جائے جتنا نیک اور صالح ہوگا جتنا متفق ہوگا اس کے لمحات اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا ہی زیادہ ہوگا بھئی دیکھو کتنے حلال پیشے ایک جھاڑو لگا رہا ہے وہ بھی حلال مزدوری کر رہا ہے اسی طرح ایک آدمی جتیاں کاٹ رہا ہے حلال مزدوری کر رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ کہیں نوکری کر رہا ہے وہ اس سے ذرا زیادہ پائز پیشہ ہے تو چلو وہ نوکری کر رہا ہے وہ بھی حلال کر رہا ہے ایک آدمی تجارت کر رہا ہے اس سے زیادہ کما رہا ہے ایک آدمی مل اونر ہے فیکٹری لگی ہوئی ہے مزدور کام کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ کما رہا ہے مختلف مرتبے نہیں کہ نہیں اسی طرح دین میں بھی مختلف مرتبے جو کم صالح ہے کم منتقل ہے گناہ بھی کرتا ہے کچھ نیکی بھی کر دیتا ہے وہ کم کما رہا ہے جو گناہوں سے بچ رہا ہے وہ اور زیادہ کما رہا ہے جو سو فیصد گناہوں سے بچ رہا ہے وہ اور زیادہ کما رہا ہے اس کا نفع زیادہ ہے ایک آدمی ایک پیسہ ایک لمحے ایک روپیہ کما رہے ہیں اور ایک آدمی اس ایک لمحے ایک ہزار کما رہا ہے کتنا نیک اور سالڈ اور منتقل ہوگا اس کے لمحات کی قیمت اس کی زیادہ ہوگی تو اس طرح سے زندگی کو قیمتی بنانا چاہیے زندگی کو زندگی کے لمحات کو اس طرح قیمتی بنانا چاہیے کیا زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے, بچنے کی کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ذکر اور عبادت زیادہ سے زیادہ تلاوت جتنی تحمل ہو جتنی مقرر کرتا ہے دار ہوئی کہ براہ ایک ہی کام لے کے بیٹھیں گے نہیں زندگی کے سینکڑوں شعبے ہیں ہر شعبے کے لیے ٹیم کا جو حکم اس وقت کے لیے लागू ہوتا ہے اس کو لاگو کرنا یہ, یہ ارحان ہے اللہ کی, کی پہچان کسی کو کہتا اس وقت میرے مالک کا کیا حکم ہے ایسے اگر کوئی آدمی نوافل पड़े رہا ہے اور والدین پڑے بستر پہ بیمار ہیں آم عام کر رہے ہیں تو ان کی آسمان پہ جائے گی اور آسمان والا دیکھ رہا ہے کہ ظالم میں نے تو اتنا بڑا حکم والدین کے لیے نادر کیا اپنی عبادت کے فوری باروں کا اللہ تاکہ اللہ وبیل والدین اور وہ بھی فرائی عبادات کے بعد اب نفل اگر نفل پڑھنا ہے تو ہر کل جائز نہیں باپ بیمار ہے بیوی بیمار ہے اولاد بیمار ہے میں لے ان کے حقوق ادا کروں الخل و یا اللہ یہ خلق یہ اللہ کے خاندان ہے ان کے حقوق ادا نہ کرنے پہ ایک باپ اپنی چیزیں بھی معاف کر دیتا ہے چلو بچہ ہے چھوڑو جانے لیکن جب بھائی بھائی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو باپ کو بڑا غصہ آتا ہی ہے یہ ظالم دیکھو آپس میں لڑے آپس میں ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں غصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے بردن اللہ تعالیٰ کو بے نیاز ہے ہم کچھ کتنے بھی گناہ کر لیں ساری دنیا سارا عالم کافر ہو جائے اللہ کی نافرمانی پرمانی سے ہوتا ہے تو کہاں وہ, کو کہاں کوئی ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تو اللہ کو بے نیاز ہے لیکن آیا کے معاملے میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حقوق پر تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتے ہم تو بہت بہت چیزیں تو تمہیں معافی کر دیتے جو پریشانیاں جو مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے لیکن بہت سی چیزیں بہت چیزیں اللہ کا کثیر کتنا ہوگا پھر اللہ کی بڑی ہے وہ وہاں ہم سے بہت کچھ دکھ مار سے ہی معاف کرتے حقوق والی بات تو اگر معاف نہ ہوتے تو دوستوں پر اللہ کا سن فکر ہوتا حقوق ہیں حقوق اللہ اگر حقوق اللہ معاف نہ ہوتے اور چھوٹی چھوٹی ہماری غلطیاں فتائیں یہ سب معاف نہ کرتے رہتے اللہ تعالیٰ تو ہم عذاب کے مستحکم ایسے کے ان پر آزاد پتھر کی طرح برستا اللہ تعالیٰ تو مانگ کر دیتے ہیں تو ہماری نافرمانیوں سے نقصان پہنچتا ہے تو یہ چیز ہے کیا بات ہوئی تھی جی؟ <تصفح> ابھی چار بات درمیان میں آ گئی جس بات پہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت خوش معاف کر دیتے ہیں والدین کے حقوق پر حقوق ایک تو حقوق الاد معاف نہیں ہوتے جب تک کے بندوں سے معاف نہ کرا جب تک بندہ کوئی نہ ہو جائے وہ خوش نہیں ہوتے تو یہ عام بندوں کے لیے بھی ہے تو والدین تو کتنی بڑی چیز ہے والدین کی کتنی قیمت ہے کہ اللہ نے اپنی فرائض عبادات کے بوری بار فرمایا کے وکیل والدین احسان ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو ان کی خدمت کرو ان کا خیال رکھو ان کے دکھ درد کا خیال رکھو کہ آگے جھمائیں تو ہلکو نہیں مقل لہما قول کریما ان کے ساتھ اور وقل لغما جناب حضرت الرحمان کے, کے سامنے اپنے کم کو ہر بچوں ظاہری توادری اور باقی توجن ظاہر میں بھی جو ہے اکڑ اکڑ مت دکھاؤ اکڑے رہو آنکھوں سے بھی اور اولاد نالج نکلتی ہے زبان سے بھی تکلیف پہنچاتی ہے اور اور کچھ نہ صحیح تو چہرے کے تاثرات بگاڑ کے تکلیف پہنچاتی ہے یہ سب جو ہے والدین کی بہت بےدبی گستاخی اور خدا, خدا کی ناراضگی مول جنا اللہ تعالیٰ کی اس کو معاف نہیں کرتے کیونکہ حجی سے بات میں خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جوشس اپنے ماں باپ کو ستائے گا اگر حیات میں ان کو نازینہ کیا تو جوشس ان کو ستائے گا اور ضرور مرنے سے پہلے پہلے وہ سزا اس کو ضرور ملے گی دنیا ہی میں ملتی ہے سزا ماں باپ کو ستانے والے کا یہ انجام ہے اس کو دنیا ہی میں ماں باپ کو ستانے کی سزا کو بد کے جانا پڑے گا مرے گا نہیں اس جب تک کہ وہ سزا کو نہ لیکن خدا نہ صاحب کا اگر کسی کے جو ہے وہ ایسا کسی کا معاملہ ہو جائے کہ اس نے ماں باپ کو ستایا ہو اب اس کے ماں باپ دنیا میں نہیں اب اس کو احساس ہو گیا کہ میں تو بہت فلط کیا اب خدا اور رسول کا رسوچا اس کو ملے اب وہ کیا کرے تو اللہ کے یہاں جوابے بند نہیں کبھی بھی بند نہیں جب تک کہ موت کا اعلان نہ چاہے موت کا وقت نہ چاہے توبا کے دروازے ہر وقت کھلی ہے حقوق اللہ کے لیے, بھی, کے لیے بھی, ہاں بھی اس سے انسان مجبور ہو جاتا ہے کسی کو تکلیف پہنچائے اب وہ یہاں نہیں ہے دنیا میں نہیں اب اس کو احساس ہو گیا کہ اب ہم کیا کریں تو اس کے لیے بھی معافی تلاشی اس کو کچھ پڑھ کر بخش دے ایسے ہی والدین کے لیے جو ہم نے کارڈ چھپایا ہے دعاؤں کا والدین کے سارے ثباب کے لیے خاص مضمون اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شناخت اس میں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر وہی کر دیں گے تو اس کا معمول بھی بنا جانا چاہیے خیر یہ بات تو بات سے بات نکلتی جاتی ہے بات یہ ہوئی گی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مضمون سب سے قیمتی مضمون ہے علمیت اور ترسیات سے بھی مت کر ہے در حقیقت علمیات اور تجزیات کا حاصل ہی اللہ کی خوشبو ہے سائے نیتیں انسان کر لے لیکن اگر اللہ کی خوشنوی کی نیت نہ کرے سب دیکھا ہے سب دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نیت نہیں عطا کرنا ہے اور اپنی محبت کا چھوٹا موٹا نہیں عظیم الشان بنانا ہم کو ہمارے گھر والوں کو ہماری اولادوں کو اور ہمارے رشتہ داروں کو دوستوں کو ان کے گھر کو اور تمام مسلمین مسلمات کو اللہ تعالیٰ عطا کرنا ہے <سؤال> اچھا وہ پچھلے اتوار کو ایک خواب میں نے سنایا تھا آپ پڑھ تو سنا دیجیے انخواب کو بہت حضرت والا کا جواب دیا ہے خوش ہوئے ہیں تو میں چونکہ پہلے میں لکھ کے نہیں کیا تھا انہوں نے تو مجھے پورا مضمون صحیح صحیح مجھے معلوم نہیں تھا اب انہوں نے لکھ کے بھجوایا تھا تو وہ اس کو میں نے شروع اس میں میسج میں حضرت والا کو اطلاع کیا تو ادوبار خوش ہو کر دعا دی ہے اور آشرد سن لیجیے میرے شہد کا معمول تھا میں اپنے شہر کی نقل میں اور ترکیب نعمت کے طور پر اللہ کی عطا سمجھتے ہوئے اپنا کمال نہ سمجھتے ہوئے اس لیے سنوا رہا ہوں کہ ایک تو میرے شہر کا معمول تھا دوسرے یہ کہ جو جو لوگ اللہ کے لیے کسی سے تعلق کرتے ہیں کسی کو اپنا مربی شہر بناتے ہیں تو اس سے قدرتی بات ہے کہ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو جب اس کو کوئی نعمت میں دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اس ہوتا ہے ہوں دیکھیے یہاں سے پڑھیے گا یہ بس یہاں کرتے آگے والا نشن میں پڑھیے گا تو اس کے بعد میں آپ کو نکال دوں گا لوگ کا جواب اس سے متعلق خواب پر تو سنا رہے ہیں حافظ ڈاکٹر عمر صاحب صلی اللہ میرے مشکل ہوئے بلتے والا رحمت اللہ کے بہت ہی غائب خلیف اور مجاز ڈاکٹر بھی ہیں حافظ بھی ہیں اور ماشاء اللہ کو خوشوار ہیں عرت والا کی دعائیں ہیں عرت کی خدمت میں یہ رہے صبح شام بہت قربانی کے ساتھ رہے اگر اگرچہ اپنی کسی عمل کو کسی قابل نہ سمجھنا چاہیے لیکن رہی بار اللہ تعالی نے ان کو توفیق دی ان کے قلط فرمایا صبح سے شام یہ عرب کی خدمت کرتے تھے اپنی ڈیوٹی پہ بھی دیتے ہیں اور ڈیوٹی سے سیدھے والوں کی خبر کی بجائے اپنے شہر کی خدمت میں کئی برس اللہ تعالی نے توفیع دی اپنے گزرگوں کی خدمت کی اس کے بعد اگر حضرت نیشہر کی جی جان سے انہوں نے خدمت کی ماشاءاللہ اللہ صبح و شام اپنے نہ اوقات کا خیال کیا نہ آرام کا خیال کیا اور نہ ہی گھر لوگ نے اپنے بال کافا گھر والوں کی بھی بہت وہ ہوتی ہے ضروریات اس کی بھی قربانی اب یہ چارے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو آواز نہیں لگاتے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی ہماری محبت ہم سے نہیں گھمانی یہاں ہمارے پاس آتے ہیں ان کی مجلس بھی ہوتی ہے اشرد ہر ہفتے جو نہیں لیکن چلنے والے تھے اشر کے بعد ان کی بھی مجلس ہوتی یا آپ بہت وہ پاؤ ایک ہمارے دوست ہیں یہاں صحیح صاحب کپڑے والے اور وہ بھی بہت عرصے سے بہت عرصہ سردی والا ہے تعلق رہا کہ ہم بیس سال ہے اللہ سے تعلق رہا پھر اس کے بعد اب حضرت فیروں سال سے پہلے لیکن انہوں نے میرے بارے میں یہ واپ دیکھا ہے آپ کو سنپاٹ ہے لیکن اتنا شرکت حضرت والا شاہد الدین صاحب کو اور یہ صحیح صاحب جو کپڑے والے ہیں انہوں نے خواب دیکھا ہے ہمارے حضرت والا دعوت برقاطم کے حضرت والا دعوت برقاطم بندے کے سابقہ پیر بھائی اور موجودہ حضرت فیروز صاحب سے بیت جو بہت تازے اور مستقی ہیں انہیں خواب میں دیکھا کہ فیروز صاحب کشتی پر بیٹھے بیان فرما رہے ہیں ان کے قریب اہتر بھی یعنی ہمارے حضرت بالا کا خاتون بھی کسی پر بیٹھے ہیں لوگوں کا مجمع بھی ہے ان کا بیان ختم ہونے پر یعنی ہمارے حضرت مجمے سے عرض کرتے ہیں کہ میں آپ سے حضرت بالا رحمت اللہ علیہ کی زبان میں بات کروں گا پھر انہوں نے دیکھا کہ احتر بیان کرنے لگا تو احتر کی زبان اور ہونٹ بالکل حضرت بالا رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حرکت کر رہے تھے اور آواز ہی بالکل حضرت بالا رحمۃ اللہ علیہ کے جیسی تھی باشا. باشا. یہ جواب تھے حضرت ہمارے دادا شیخرت شادی صاحب خواب آپ کے دوست کا دیکھا تھا ماشاءاللہ حضرت حضرت رحمت اللہ علیہ کے قیوز و برکات بفضل اللہ تعالیٰ آپ سے ظاہر ہوتے رہیں گے حضرت ماشاء حضرت بالا رحمۃ اللہ علیہ کے قیوز و برکات بفضل اللہ تعالیٰ آپ سے ظاہر ہوتے رہیں گے جی پالا جواب میں ہمارے گھر اللہ تعالیٰ حضرت مدد اللہ علی کے حسن تعبیر کے مطابق نوازشات کی بارش بہتر پر فرما دے اپنے کرم سے بلا شبہ یہ سب حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم کا سستا ہے لیکن ان نوازشات کی بفا و ارتقا حضرت بالا دامد برکات محمد کو یو کا سستا ہے اللہ تعالیٰ اس ناکارہ کو حضرت والا دامد برکاتہم کا سچا آشق اور غلام بنا دیں اور اختر کے عیوب کی پردہ پوشی فرماتا اس پر جو ہے جواب آیا آمین تم آمین شکر گزاری پر ان آمات مستزادہ کا وعدہ تو ہے ہی حضرت حق سبحانہ کی بار کرم سے اللہ تعالی ہمیں بھی نوازیں آپ کو بھی نوازیں دیگر دوستوں کو بھی نوازیں وسیلائے رحمت الحمد سید المسلی شہر پر جو اللہ تعالیٰ کی احمد آتی ہے جو عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے گرم سے ان کے ساتھ نیک گمان رکھنے والوں کو محروم نہیں کروں گا جو جہاں شہر کو ملتی ہے اس کے ساتھیوں کو اخبار کو بھی ملتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ لالے کو ایک سال پنکھا چل رہے تھے تو فرمایا کہ دیکھو یہ ساتھ چیز کو پنکھا چل رہے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کو چل رہے ہیں پھر فرمایا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کی ہوا آ رہی کہ نہیں آ رہی ایسے ہی بارت اللہ تعالیٰ جس نے شہر پر نواز دیے ہیں اس کے ساتھ رہنے والوں پر نواز شرما اور حضرت والا میرے مشریف میرے محبوب فبل علی بل مجھے میرے دوران حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب عزم اللہ اور دعائیں آپ سب کو مل گئی دیکھو اور آزاد کی اتنی خیال دی ہے کہ صرف ہم کو نی نواز دعاؤں سے ہمارے دوستوں کو اللہ تعالیٰ کی دعائیں قبول فرمائے آمی. اللہ تعالیٰ میرے مسجد کے نئے کمان اور دعاؤں کو اور میرے دوستوں کی نئی کمان اور دعاؤں کو میرے لیے نعمت بنا کر قبول فرمائے آمی. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کے و سمارا مال مال بار سماراج سے معلوم مال کروں گا اپنی ماں پر دولت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ گے السلام ارادہ کپتا میرا اشار کے بجائے ہماری بھی مشکل ہو جاتی ہے زندگی دیکھو گرم کہیں جب دیکھ لوں ہی ہے نا وہ نکالنے رکھتے ہیں لوگ ہوتا رہتے ہیں تو میرے پھل ٹھیک ہے چارجنگ دیکھنا رہیے گا ٹھیک ہے پانی دیکھنا ہوگا بعد میں نے بھی عرض کی تھی بہت سے لوگ نہیں تھے میں یہ قلبی بھی بیان کیا تھا کہ اللہ کا یہ ہم بار بار غم کا کرتے ہیں بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں سینکڑوں غم پہلے لگے ہوئے ہیں پھر اب یہ ایک مزید غم کی بات کر رہے ہیں تو یہ غم جو ہے اس میں دو خاصیتیں ہیں ایک لذیذ بھی ہے یہ غم اور ایک دوسرا غم بھی بھی ہے बार बार بھی ہے کیونکہ غم ہر ایک خوشی کو خوش کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اس لیے وہ غم کو خوشی میں تبدیل کر دیتے اللہ کو قدر ہے کہ نہیں مولانا رونی فرماتے ہیں حضرت سلام نے گھر کو کہاوت ہیں غم شادی اگر وہ چاہیں شادی مانے لڑکی سے شادی کریں یہ آپ کہیں چاہے دیکھتا ہے رامتانہ مصیبت لیکن وہی نہیں مصیبت اسی کو محسوس ہوتی ہے شادی نے جس نے اللہ کی محبت حاصل نہیں جس نے ٹیم حاصل کر جو دیندار ہے صحیح معنوں میں اللہ والا وہ تو شادی کر کے بہت خوش ہے اور اگر جو دیندار نہیں ہے جس نے اصل نفس نہیں کیا اپنے ایوب کی صفائی نہیں کی اخلاق رضی کی صفائی نہیں کی تو اس کو مقیقت معلوم ہوتی ہے تو شادی کا منتب ہو جی میں شادی یہ جو شادی ہم کہتے ہیں یہ بھی موقعے کے مناظر سے ہے ورنہ اصل لفظ تو نکاح ہے تو اللہ اللہ تعالی کی طرف سے مولانا رونی فرمائے ہیں کیا جب وہ چاہیں اگر وہ چاہیں پہن گم کو شادی کی شادی میں تبدیل خوشی میں تبدیل کر سکتے ہیں ذائقے میں کم ہے لیکن حقیقت اس کی اصل ہر چیز کی حقیقت اصل ہوتی ہے نا حقیقت کیا ہے ایک آدمی بہت صاف ستھرے کپڑے پہنائے بہت ہی عمدہ لباس خوشبودار بڑے اس کے طور اخبار بڑے طریقے مند ہیں لیکن حقیقت اگر حقیقت میں وہ بہت ہی بہت ہی ذرا سا بات کیا گاڑی دینا شروع کر دیا او ہو آپ کہیں گے یار دیکھو ظاہر کیسا تھا حقیقت دیکھو کیسی کیسا برا بدخلا حتی ہے نا اس کا ظاہر تو کم ہے لیکن حقیقت اس کی خوشی ہے تو فرماتے ہیں کہ خوشی کی دار بنا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا بولنا یا نہ بڑھتاؤں گا سلام اے اے راگ تو ٹھنڈی ہو جا بجا نہیں بجھایا نہیں اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے بس ہم نے اس میں جلانے کی خاصیت رکھی ہے ہم ہی اس کو ٹھنڈا ہونے کی بھی خاصیت دے سکتے ہیں آگ ہے لیکن جلانی رہی ہے تو اور پھر سلامتی والی ہو جائے تو یہ غم سلامتی بھی ہے اللہ کی محبت کا غم اللہ کو لازی کرنے کا غم لذیذ بھی ہے عزیز بھی ہے اور سلامتی بھی دیتا ہے تو لذیذ کہ اگر وہ آرت عین غم شادی شود عین بندے پائے آزادی شود جب وہ چاہے ان کی غلامی کو آزادی میں تبدیل کر سکتے اور قادر مطلب ہے جس چیز کو چاہے جو چاہے خاصیت دیتے ہیں تو اپنے غم کو خاصیت خوشی کی دے دیتے ہیں جو ان کے لیے غم اٹھاتا ہے اس کو خوشی کی خاصیت میں اس کی خاصیت تبدیل ہو جاتی ہے وہ غم غم نہیں رہتا ہے نا وہ غم کی حقیقت جو ہے وہ خوشی ہے تو یہ چیز ہے تو اس غم سے ڈرنا نہیں چاہیے ساتھی اور اسی یہ غم لذیذ بھی ہے کہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو خوشی میں تبدیل کر دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ حاضر بھی ہو جاتا ہے اس کو یہ غم حاصل ہوتا ہے کسی قیمت پہ اگر وہ صحیح معلوم ہے اللہ والا ہے تو اس غم کے غم تو کیا اس غم کے ایک غزے کو ہی کائنات کی پوری دولت سے یہ سودا نہیں کرے اللہ تعالیٰ میرے مجھے محبوب رحمت اللہ علیہ میں فرمایا کہ صاحب حضور اللہ علیہ ظاہر میں پھٹے حال تھے پیروں میں جوتیاں کچھی چی اور کپڑوں میں تیون پرانے کپڑے جا رہے دیکھیں ایک رئیس نکلا بڑی شان و شوقت سے گھوڑا شاندار اس کی رینگ اس کا سامان سب شاندار اور اس کی پوشاک شاندار اور اس کے سر پر بڑا سا پگڑ اور ساتھ میں نوکر چاکر اور ایک حشمت کے ساتھ وہ نکلا تو دل میں آیا کہ اللہ عجیب معاملہ ہے ہم تو آپ کو صبح شام یاد کرتے ہیں اور آپ کے نام فرمانیوں سے بچنے کے بم اٹھاتے ہیں ہر وقت زخمی کھاتے ہیں آپ کو راضی کرنے کے لیے اور یہ جو ہے ظاہر اس کا بالکل ہی بنیادہ ہے نہ نا نامی معلوم ہوتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے اور نہ ہی بی کچھ ہے آپ نے اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہوا ہے اچھا تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے یہ ساری دولت اور نو بچا کر سب آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ کو جو ہم نے اپنی محبت کا درد دیا ہے وہ اس کو دے دیں گے فوراً فائدے اللہ کی محبت بڑی چیز ہے یہ کیا کہ محبت تو بڑی چیز ہے کہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت یہ بڑی چیز ہے اللہ کی محبت کے اس کی حسرت بھی بڑے کم کام شی تو میں بھوگ سارے لباتے فخر میں بھی شان سلطانی فقر میں بھی شان سلطانی نہیں جاتی کبھی گوشت کی پہچانی نہیں جاتی کبھی گوشان دل سے دل کی پہچانی نہیں جاتی روپے آر دیکانی نہیں جاتی روپے آرتن شادی نہیں جاتی کبھی گوشت کر دل جی گانی نہیں جادی دیکانی نہیں جا کی زمانہ ہو گیا درشن میرے تع مگر چنتا مگر میری درد سے کیوں گو بیا بانی نہیں جانی ہوئے بیا بانی سے ہم پوچھے اللہ کار تو میار یاد ہو گیا کلشن میرے تاؤ مگر شرنی زمانہ ہو گیا کلشن میرے تاؤ مگر شرنی دل سے کیوں ہوئے برا نہیں جاتی کبھی گو شان دل دے دل کی پہچانی نہیں جاتی دکھے آدانی ہزارو شا تمہیں تب تین محمد مت مزارو شا اب میں تقریبا محبت نے مگر پھر بھی میرے دریا کی تو یاد نہیں جاتی پھر فرکی میرے دریا گی تو نہیں جاگی اداروں تفصیل کر ڈالا نے مگر دے دریا گی تو یاد نہیں جاتی اداروں دل کش میں ہوتے ہیں ہزار جلک میں ہوتے ہیں گردانی ان کے چار پانی نہیں چار چوری اند مغل مرتی سے روک اناد کی محتی مغل کے سے ان کے گیتا نہیں جاتی مغل کے ان کے بیتا شاندر دے دل کی جانی نہیں جاتی تو دے کن شانتا پانی نہیں جاتی اٹھا جاتا جی نہیں کے بگار بکر کامن میں کم کیا بگائے بکر میں لے کیا کرام مت میںل بچوں کی بچی ہے اس نے جو ہے خنکال کے کتنے بڑے مضمون پیدا نہیں کرے بڑے کلیمان کے مقابلے جائے کیا آنے تو ابھی وہ کام نہیں بنا انتظار کیجیے سبق کیجیے اس سے زیادہ آپ کو تو سبق کرنا پڑا اللہ تعالیٰ معاشرے وہ کتاب میں بلایا تو صبح کچھ بتائیے گاڑی میں صبح اچھا جلدی چل جاؤں گا کون ہر آدمی کے کام پورا د یہ <coughs> تھا ٹھیک ہے <hBu> <limitation> <romance> <clears throat> ہمارے عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ تو بہت پیارا نام سب سے زیادہ اللہ تعالی کو پابندی کا عبداللہ اور دوسرے نمبر کے کون کون کتاب اللہ جواہر بھائی کو آرٹیکل دے دیجیے ایک تو دو مجھے بھائی اور اس ولایت کا راستہ اور گول کا راستہ یہ تو پہلے کی ہے پھر بھی کسی کے بات نہ ہو اور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اور قدر دعا اور رنگ و نسل کی تحقیق کی حرمت یعنی کسی کالے کو گولے پر کسی گولے کو کالے پر فضیلت دینا حرام ہے کسی زبان کی وجہ سے کسی قبیلے کی وجہ سے کسی برادری کی وجہ سے کسی حسب نسب کی وجہ سے جو ہےفی رکھتی ہوں کو منٹ اللہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے معذر ہوئے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے رنگ و نسل کی تحقیق کی حکومت یعنی اس کے حرام ہونا جس کے بارے میں اس کا یہ بات ہے آپ کے پاس ہے دونوں رہی سب ہے اور یہ بھی آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کون ہے آپ کے خاندان کو ہیں पिस्टा, पिस्टा एक, एक सिर्फ साइकिल चला रहा था और साइकिल चलाते चलाते उसने एक आदमी को टक्कर मार आदमी बहुत गुस्सा हुआ सिर्फ थोड़ा फिक्र करो मैं तो आज साइकिल चला रहा हूं, वरना लगाना तो मैं میں تو ٹرک ڈرائیور ہوں آج چھٹی میں سائیکل چلا رہا ہوں ایک بچہ رو رہا تھا تو اس کی ماں کو کہا کہ اس کو چپ کرا اس کو لوہی دو ماں نے لوہی دینا پھر رکی تو دادی بولی چھوڑ دو بچے کی کو رہنے ہو رہا تھا دادی نے ماں کو کہا کہ اس کو لوہی سنا دو ماں نے لوہی دینا شروع کی دادی نے کہا رہنے دو بچہ ہی بالکل رہنے اچھا روکا چل جا رہا ہے وزیر اعظم کا وزیر اعظم ایکشک نے اچھا روکا کچھ صدر جاؤ گے اچھا والا بولا ایک اچھا روکا کچھ کا صدر جائے گا اچھا والا بولا جو حالات چل رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے زندگی آج کا vale